وادهم الذين التقاوا مع بعض استعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل المؤمنين يعظوا من صالحهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يعظن من فارهن وقال تعالى یہ غاز اس کا نام ہے بے پردگی کی تباہ کاریاں بہت بڑی تعداد میں چکر تقسیم ہو رہا ہے اور ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ اتنا لے کے اس کو آگے بڑھائیں خانقاہ سے مفت بھی ملتی ہے کتاب لیکن کتب خانے سے پیسے خرچ کر کے بھی ملتی ہے تو جتنا حصہ آدمی لے گا اتنا آخرت میں انشاءاللہ شاء اللہ مماندم ین کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میم آئند ینفت جو تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے پیسے کبھی رکتے نہیں ہیں بچتے نہیں ہیں مما آئند اللہ باغ اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دیا وہی باقی رہنے والا ہے بہت کچھ چھوڑ کے مر گئے اپنے کیا کام آیا وہ رفا کے کام ایک بہت بڑے تاجر کا انتقال ہو گیا اور لوگوں نے حضرت والا کو بتایا کہ ظالم ایسا تھا کہ اپنی گاڑی بھی نہیں لی تھی رکشے میں اور ویگنوں میں سفر کرتا تھا لیکن پیٹ کاٹ کاٹ کے اس نے پیسے بچائے تھے اور اتنا اتنی اتنی جائیداد اور رقم چھوڑ کے انتقال کر گیا خیروان فرمایا ظالم کم از کم دنیا ہی کا نفا اٹھا لیتا ٹھیک ہے آخرت دینے کی جان نکلتی تھی تو دنیا میں اس کے لیے فرمایا خرابی ہے ایب نکالنے والوں کی اور رو در رو ایب نکالنے والوں کی اور پیٹ پیچھے قد میں برائی کرنے والوں کے لیے خرابی اور ہلاکت ہے اور اس کے بعد اسی سے عقص کیا ان کے لیے ہلاکت ہے الما مال دادا جو مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور گنتے بھی رہتے ہیں مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں بندے نے کیا کہ وہ کہاں نوٹوں کے گننے میں بھلا وہ کہاں نوٹوں کے گننے میں بھلا کیف جو تصدی کے دانوں میں ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں اللہ تعالیٰ کے نام میں جو مزہ اور کیف ہے وہ نوٹوں کے گننے میں نہیں ہے لیکن کیا کہیں اس کو دل کے تعلق کا معاملہ کہتے ہیں کہ جس دل کا تعلق کیونکہ روپے کے ساتھ ہے اور اس طرح وہ آدمی اگر کسی کو کسی کو ذمہ داری لگا دی جائے بلکہ یہ بشارت دے دی جائے کہ یہ, یہ کمرہ ہے اور یہ روپے ہیں اس میں جتنے روپے گن لو یہ سمہارے ہیں رات بھر چاہو تو رات بھر جا کے رہو دیکھیے کہ ایک قلق چبکتے وقت بھی, بھی نیند نہیں آئی ہے لیکن ابھی ذکر کی تصبیح لے کے بیٹھتے ہیں فوراً نیند آنے لگتی ہے یہ کیا ہے دل کا تعلق جس طرف کو ہوتا ہے وہاں پہ نیند نہیں آتی یہی وجہ تھی کہ امام صاحب جیسے لوگ امام ابو خلیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسے لوگ فجر کی نماز عشاء کے ارو سے پڑھتے تھے یہ ہماری طرح چائے بنا بنا کے نہیں پڑھتے کہ اسی میں مزہ اور لذت لذت اسی میں تھی تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب خرچ کرنے کا مزہ آ جائے گا اور یہ ذوق صدیقی ہے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چالیس ہزار دینار تھے جب وہ اسلام لائے مکے کے بڑے رئیسوں اور تاجروں میں شمار ہوتا تھا لوگ اپنے فیصلے کرواتے تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اپنا سارے کا سارا مال آپ تک خرچ کر دیا اور نبی پر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ ہی پر خرچ کرنا ہے اور زمین و آسمان نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ٹہننے کے لیے لباس بھی نہیں تھا ٹاٹ اور بوریے کا لباس اوڑا اور کانٹے کا بٹن لگایا لیکن اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا سلام جبریل امین کے ذریعے سے بھیجا اپنا سلام اللہ تعالیٰ نے بھیجوایا جبریل امین کے ذریعے سے لہذا اللہ تعالیٰ سلام اس کو بھیجواتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا اپنی قربانی رہتی ہی پیش کرے بڑے بڑے رئیسوں کو اللہ تعالیٰ نے سلام نہیں بھیجوایا لیکن جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی حالت یہ ہو گئی کہ کپڑا نہیں اور اور, اور بوریے میں لگانے کے لیے بٹن بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ کا سلام لے کر جبلیر امین نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجوایا ہے سلام کہلایا ہے اور پوچھا ہے کہ کیا آپ اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک وجد کی کیفیت میں فرمانے لگے انا انا انا عن عن عن ربی ربی ربی میں اپنے اللہ سے ہر حالت میں راضی ہوں آج تو اگر آدمی دین کے راستے میں چلنے لگے تھوڑا سا نقصان آ جائے فوراً شکایت پیدا ہوتی ہے کیا ہم تو اللہ تعالیٰ کے کا کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ نقصان ہو رہا ہے حالانکہ فرمایا اس راستے میں جب صحابی نے حاضر ہو کے فرمایا کہ اند اللہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں حضور <تصفح> <عزور تصفح> علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اس کا بلاؤں کے لیے یعنی آزمائشوں کے لیے بلا سے مطلب یہ نہیں ہے بلا سے مطلب آزمائش ہے مصیبت نہیں ہے بلا سے مطلب ان نہ لہول بلا المبین ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ تمہارا یہ آپ کا بہت بڑا امتحان تھا بلا سے مطلب امتحان اور آزمائش ہے تو فرمایا تم نے اللہ تعالی سے محبت کا دعویٰ کیا ہے ذرا آزمائشوں کے لیے تیار ہو جانا کیونکہ جو محبوب سے جو عاشق محبوب سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے محبوب اس کو عشق کو آزمایا کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس کے عشق کو آزماتے ہیں پھر صحادی نے عرض کیا کہ انی بکا اور میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں فرمایا اس طار بل تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا تو ذرا فقر کے لیے تیار ہو جانا کیونکہ مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف فقر اس طرح آتا ہے جس طرح ڈھلوان سے پانی آتا ہے لیکن وہ حالات مختلف تھے اور آج حالات مختلف ہیں آج آزمائشیں جو ہوتی ہیں آج آج لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں اور ماحول اور معاشرہ خود مسلمان یہ خود ہمارے لیے آزمائش ہے باہر والے تو کیا آزمائش ہوں گے خود مسلمان آزمائش کا سبب بنتے ہیں کوئی آواز کرتا ہے کوئی جملے کرتا ہے کوئی کہتا ہے اتنی سختی دین میں نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا ہے،, نہیں ہوتا ہے اتنا نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ نے کبھی کیا جو آپ کہنے اتنا نہیں ہوتا ہے یہ اتنا پردہ کرنا ایسا ایسا پردہ کرنا گھر کے اندر گھر کے اندر نامر میں تو پردہ نہیں کرے گی عورت تو اور کیا کرے گی اسی لیے حضرت والا فرماتے ہیں کہ ایسی شادیوں میں شرکت مت کرو کہ جہاں پہ پردہ کرنے میں مشکل پیش آئے اور وہاں پہ نا محرم گسے چلے آئے اب عورت جو ہے برقعہ لگا کے بہن کے مستقل بیٹھی ہے کتنی مشکل کام ہے کتنا مشکل کام ہے اس سے بہتر ہے کہ معذرت کر لی جائے اور اور اس کے علاوہ تحفہ بھی پیش کر دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ ہمارے بڑے ایسی محفلوں سے منع کرتے ہیں لاجوز الخور ایسی مجلس میں جائز جائز نہیں حاضر ہونا جہاں پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے جہاں مرد عورت مخلوط بیٹھے ہیں اور جہاں پہ ٹی وی یا مووی وغیرہ کا معاملہ ہے ایسی تقریب میں جائز نہیں ہے بیٹھنا اور بعض لوگوں کی اس وجہ سے فجر کی نماز بھی خزا ہو جاتی بعض فجر میں نظر نہیں آئے پوچھا کہاں سے کہا کہ بس کیا کریں شادی میں چلے گئے تھے بارہ ساڑھے بارہ بجے بارات آئی ایک بجے کھانا ملا دو بجے چلے ڈھائی بجے آئے تین بجے کہیں جا کے آگ لگی اور آٹھ بجے نو بجے آنکھ کھلی تو یہ کون سا فرد اور واجب ہے شادی میں جانا جب نقلی حج کو منع فرمایا کہ جس آدمی کی طبیعت میں سستی ہے اور حج فرض تو کر چکا ہے لیکن نفلی حج میں اگر اس کو یہ احتمال ہے یقین نہیں ہے صرف احتمال ہے کہ اس کی نماز حضرت والا نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ صرف اتنا اختمال ہے کہ نفل حج کروں گا کیونکہ پہلے, میں پہلے زمانے میں حج کرنا بہت مشکل ہوتا تھا چار چار مہینے لگ جاتے تھے بہت دشوار گزار رابطے تھے اور پانی کا جہاز کا سفر ہوتا تھا اب بھی اب بھی بعدوں کو سستی ہوتی ہے تو ایسی ہوتی ہے مسجد برابر میں ہے نماز کی توفیق نہیں سستی ہوتی ہے تو ایسی ہوتی ہے کہ سستی کے سوتے اس سے جاری ہوتے ہیں لیکن جو جب کوئی ہمت کرتا ہے اس لیے مفتی صف عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کی صلاحیتیں ایک ربر بینڈ کی مانند ہیں کہ اگر اس کو اپنی جگہ پہ چھوڑ دو تو چھوٹی سی چیز ہے اور کھینچ کے بڑی سی کتاب یا بڑے سے مٹھائی کے ڈبے پہ لگاتے ہیں کتنا بڑا اس پہ لگ جاتا ہے تو جتنے آدمی کھینچے گا اور اس میں صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہوتا جائے گا اور جتنا اس کو چھوڑ دے گا اپنی حالت میں اتنا زیادہ وہ بےکار سی چیز ہو جائے گی تو فوقا اکرام نے لکھا ہے کہ جس آدمی کو یہ حج نفل کے دوران یہ احتمال ہو یقین نہیں احتمال یعنی اندیشہ صرف خطرہ صرف یعنی کہ ایک شبہ کہ میری نماز قضا ہو جائے گی تو ایسے آدمی کو حج نفل حج کرنے کے لیے جانا جائز نہیں ہے جب نفل حج کرنے کے لیے جانا جائز نہیں ہے تو شادی میں شرکت کرنا کون سا اتنا فرض واجب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مسلمان کی دعوت قبول کرنا سنت ہے لیکن کیا تین گھنٹے اپنا وقت ضائع کرنا یہ بھی شریعت میں جائز ہے اتنا اتنا وقت لگانا ایسا اپنا وقت ضائع کرنا اور تین تین گھنٹے جو ہے بیٹھے رہنا مفتی تقریبا صاحب نے جب ایک شادی میں شرکت کی اور وہاں ان کو گھنٹوں بیٹھنا پڑا پھر انہوں نے یہ مضمون لکھا کہ ہمارے معاشرے میں عجیب رسومات پرورش پا رہی ہیں کہ اتنا اتنا قیمتی وقت ضائع کیا جاتا ہے اور جو ہے وہ سب آ کے آل فال باتیں کرنا بلا وجہ کی مجلس زمین ہوتی ہے ارے صاحب کیا ہو رہا ہے سیاست میں کیا کر لے گا کوئی سیاست کے تبصرہ کر کے حال جو ہے وہ تو وہی کا وہی رہے گا ہر آنے والا جو ہے ہر آنے والا کھانے والا ہوتا ہے پھر جانے والا جو ہے جانے والے کے بعد جب کوئی آتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ جانے والے نے تو سب کچھ بیڑا غرق کر دیا اب ہم اس کو صحیح کریں گے پھر وہ صحیح طریقے سے اپنا حصہ نکالتا ہے تو اس کے تبصرے سے وہ فائدہ نہیں ہے تو ایسی محفلوں میں یا تو جب اچھا سادگی کے ساتھ اگر ہوگا تو وقتے بھی ہوگا جہاں پہ سادگی کے ساتھ ہوتا ہے وہاں پہ وقتے بھی ہوتا ہے الحمدللہ ہمارے خاندان میں ایسی شادیاں ہوئی نو بجے کھانا ختم ہو گیا نو بجے عشاء کی نماز آٹھ بجے تھی اور نو بجے ساڑھے آٹھ بجے کھانا شروع ہوا نو بجے ہم وہاں سے واپس نکل گئے اہتمام کرنے سے ہوتا ہے سادگی کرنے سے ہوتا ہے لیکن اب بڑا سا ہال بک کیا اور بارات آ رہی ہے سب تیار ہو رہے ہیں عورت مرد عورتوں کو تیار ہونے میں اور ایسی شادیوں میں جو ہے وہ نمازیں بھی غارض ہو جاتی لڑکی کو مایو بٹھایا جاتا ہے یہ ہندوانہ رسم ہے اور اس میں اس کو وہ لڑکی جو پہلے تو عام آدمیوں کے سامنے بے پردہ پھرتی تھی اب بھائی اور مامو بھی اس کے سامنے نہیں آ سکتے یعنی ایسا بلا وجہ کا پردے میں بٹھایا ہوا ہے کچھ نہیں کر سکتی نماز بھی نہیں پڑھ سکتی تو ایسا ایسا ایسا ایسی رسومات سے توبہ کرنا چاہیے بلکہ ٹھیک ہے گھر میں بٹھانا تو اچھی چیز ہے عورتوں کو لڑکیوں کو تو گھر ہی میں بٹھانا چاہیے اس سے چہرے پہ نور بھی آتا ہے اور اللہ تعالی کی رحمت برستی ہے اور باہر نکلنے سے اللہ تعالی کی لعنت برستی ہے لہذور یا اللہ آپ لعنت فرمائیے کس کی بد دعا ہے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بد دعا ہے یا اللہ آپ لعنت فرمائیے ان عورتوں پر ان مردوں پر جو کہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کو نہ محرموں کو دیکھتے ہیں اور جو اپنے آپ کو بنا سنوار کر دکھاتے ہیں یا دکھاتی ہیں اس کے برعکس یہاں سے لعنت برستی ہے اور جو عورت و خر نفی بوئی کے ذیل میں عمل کرے گی اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ اپنے گھروں کو مضبوط پکڑ لو بلا ضرورت شدیدہ گھروں سے باہر نہ نکلو یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے اور پردہ پردے کے بغیر اگر جانا ہی ہے تو پردے کے ساتھ جائیں پردے کے ساتھ جانے میں کوئی گنا نہیں لیکن اس کے ساتھ پردے کے ساتھ بھی بلا وجہ بازاروں میں گھومنا کیا دیکھ لیں شاید کوئی نئی چیز آ گئی ہو کوئی چیز لینا ہے تو تو ٹھیک ہے اور وہ چیز لینی ہے تو بس وہی جا کے وہاں سے وہ چیز لی اور واپس آئے لیکن اسی لیے مارکیٹ بھری ہوتی ہے خریدنے والے کم ہوتے ہیں حیدان فرمایا کہ نہیں علاج کوئی ذوق حسن بینی کا مگر یہی کہ بچہ آنکھ بیٹھ گوشے میں اگر ضرور نکلنا ہوئے چمن تو اہتمام میں حفاظت نظر ہو سوشے اگر ضرور جانا ہے بازار مارکیٹ تو پہلے سے یہ ارادہ کر کے جائیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا ہے اور ایک بھی بدنگائی نہیں کرنی ہے تو ایسی ایسی خاص طور سے ایسی محافل میں شادی بیاہ کے گھرانوں میں گناہ ضرور ہو جاتے ہیں لہٰذا خانی نب اللہ قدو فرماتے ہیں کہ تم تمام لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے لیکن خود خوش رہ سکتے ہو لہذا ہر ایک کی خوش کرنے کا اتنا اہتمام نہ کرو کہ اپنی خوشی غارت ہو جائے کہیں فلا ناراض نہ ہو جائے کہیں فلا ناراض نہ ہو جائے فلاں آدمی ہے فلا مخلوق ہے اس کی تو اتنی فکر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی فکر نہیں فرمایا کہ بقول دشمن پیمانے دوست بے شکستی دشمن کے کہنے پر تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑ دیا اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑ دیا پیمانے دوست بے شکستی بے بیدی کے عزد کے بریدی اور با کے پہ تم دیکھو کہ تم کس سے کٹ رہے ہو اور کس سے جڑ رہے ہو مخلوق سے رابطہ مضبوط ہو رہا ہے خالق سے رابطہ کمزور ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے جس کا رابطہ ہوگا پاکستان میں تو قلت ہو سکتی ہے گندم کی لیکن جس کا رابطہ, رابطہ مضبوط ہوگا اس کے یہاں قلت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ رازق ہے جو رازق کو راضی کرتا ہے وہ رزق اس کے گھر میں پہنچا کے دیتا ہے ٹھیک ہے تمام چیزیں آتی ہیں حالات اور مسائل آتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے زمین کو کام ہے کچھ آسما سے کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے زمین کو کام ہے کچھ آسما سے جب کوئی ایسا معاملہ آئے تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ راضی کیا جائے عجیب بات ہے کہ خوشی کے موقع پہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں اور غم کے موقع پہ ستارے لے کے بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ ابھی شریف نے فرمایا اذکر اللہ فر رخا اچھی حالت میں خوشی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو ار قرکم فی شدہ اللہ تعالیٰ غمی کے حالت میں شدت کی حالت میں مصیبت کی حالت میں تمہیں پر فراموش نہیں کرے گا پھر غم تو آ ہے لیکن غم کیسا ہوگا غم کیسا ہوگا نے فرمایا کہ دنیا والے جب واٹر پروف گھڑیاں بنا سکتے ہیں اور اسکرچ پروف یعنی اس پر اسکرچز بھی نہیں لگ سکتے اس پر نشانات بھی نہیں آ سکتے تو اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کیا اس پر قادر نہیں کہ غم باہر تو ہو لیکن دل کے اندر داخل نہ ہو زندگی پر کیس پائی گھر دل پر غم رہا لوگ سمجھتے ہیں اصل میں نادان بچے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ دیکھو بڑے میاں جو ہیں ہر وقت پڑھنے, پڑھنے پڑھائی کی بات کرتے ہیں اور ہر وقت جو ہے کام میں لگے رہتے ہیں ہماری طرح گلی ڈنڈا نہیں کھیلتے ہماری طرح کرکٹ نہیں کھیلتے لیکن وہ بچے ہیں نادان ہیں اللہ والے جانتے ہیں اور بڑے جانتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا ملتا ہے اللہ والے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں کیا مزہ ہے میں زندگی پر کیس پائی گھر دل پر غم رہا ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا اور فرمایا سدم او غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال یہ آج سے شیر ہے فرمایا میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے غمچا گرے خاروں میں چٹک لیتا ہے جیسے پھول کھلتا ہے خاروں کے درمیان سدم او غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے غنچہ گرے خاروں میں چٹک لیتا ہے بندے ناشیز نے کیا ہے کہ راہ حق میں مجاہدہ کیوں ہے راہ حق میں مجاہدہ کیوں ہے وجہ اس کی تمہیں بتاتے ہیں پھول تک جو رسائی چاہتا ہے اس کے رستے میں خار آتے ہیں پھول تک جو رسائی چاہتا ہے اس کے رستے میں خار آتے ہیں خاروں سے دامن بچانا پڑتا ہے پھر آدمی پھول تک پہنچتا ہے بہت سے بہت سے خار ہیں ایک دو چار نہیں کچھ اپنے خار ہیں کچھ بےگانے خار ہیں کچھ ادھر کے لوگ ہیں کچھ ادھر کے لوگ ہیں کچھ گھر کے لوگ ہیں کچھ باہر کے لوگ ہیں ایک گھر کا دشمن ہے نف ایک باہر کا دشمن ہے شیتان ہر طرف سے رکاوٹ ہے لیکن ایک پھول ایک پھول کی طرف جب بڑھنا ہے تو تمام خاروں کو گلے سے لگانا پڑے گا دامن اگرچہ تار تار بھی ہو جائے لیکن آدمی اس پھول کی کے لیے تمام چیزیں قربان جو کرے گا ہم نے لیا ہے درد دل کھو کے بہار زندگی نے فرمایا گونڈی رحمد اللہ علیہ کا شعر ہے ہم نے لیا ہے درد دل کھو کے بہار زندگی ایک گلے سر کے واسطے ہم نے چمن لٹا دیا ایک گلے تر کے واسطے ہم نے چمن ہستا بستہ لہلتا چمن لٹا دیا دن کی خواہشات کا چمن لٹا دیا ایک گلے تر کے واسطے ہم نے چمن لٹا دیا ہم نے لیا ہے درد دل کھوکھے بہار زندگی ایک گلے سر کے واسطے ہم نے چمن لٹا دیا ایک گلے تر کے واسطے ہم نے چمن لوٹا دیا, دیا اسی جگہ کہتے ہیں افغان اخبار رحم اللہ تعالی آج یہ شعرا ہیں جن کے ساتھ رحم اللہ تعالی لگتا ہے بعض شوہرا ایسے ہیں کہ اور بھی کچھ اس کا برا بھی لگ سکتا ہے ان کے ساتھ لہٰذا یہ تحجد گزار اللہ والے شوہرا تھے فرماتے ہیں کہ تیرے جلووں کے آگے تیرے جلووں کے آگے حضرت والا نے بہت عمدہ بیان فرمایا پھر فرمایا کہ کیا کہوں کہ میں اللہ تعالی کی شان کی کیوریائی کا اور اللہ تعالی کی عظمتوں کا حق میری زبان ادا نہیں کر سکتی پھر حضرت والا نے شیر پڑھا کہ تیرے جلبوں کے آگے ہمت شرح بیاں رکھ دی تیرے جلبوں کے آگے ہمت و بیاں رکھ دی زبانیں بے نگاہ رکھ دی نگاہ بے زباں رکھ دی تیرے جلموں کے آگے ہم شرح بیاں رکھ دی بے زبانے بے نگاہ رکھ دی نگاہ بے زباں رکھ دی اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی بارگاہ گاہ میں اب نہ کہیں نگاہ ہے دیکھیے کیا ہر ہر شعر سے اللہ تعالیٰ کی محبت جھلکتی ہے ایسے ہی نہیں اللہ فرمایا کہ یہ تحجد گزار شاعر اللہ والے تھے خوب روتے تھے آخر رات میں ان کے والا کو ان کے رونا سننے والوں نے بتایا کہ آخر رات میں اٹھ کے روتے تھے اپنے گناہوں پہ اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں کہ اب نہ کہیں نگاہ ہے اب نہ کوئی نگاہ میں اب نہ کہیں نگاہ ہے اب نہ کوئی نگاہ میں محو کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ میں میں کھڑا ہوا ہوں میں اللہ تعالی کے دربار میں میں کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ میں ایسا اب تو میں ہوں اور حشر تک در کی جبی آئی ہے سر زاہد نہیں یہ سر سرے سودائی ہے سر زاہد نہیں یہ سر سرے سودائی ہے اور رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل یہ خزاں ہے جو بنداز باہر آئی ہے اللہ والے جانتے ہیں کہ یہ خزاں ہے یہ ظاہری چمک ہے کجرو کی یہ چٹک اور یہ مٹک دیکھ کر ہرگز نہ رستے سے بھٹک یہ بھی خاجہ صاحب کج کی یعنی ٹیڑھے راستے چلنے والوں کی ٹی وی اور وی سی آر والوں کی کجرو کی یہ چٹک اور یہ مٹک دیکھ کر ہرگز نہ رستے سے بھٹک چھوڑ سات ان کا ہاتھ اپنا جھٹک چھوڑ دے ساتھ ان کا ہاتھ اپنا جھٹک ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ایسی صحبتیں اگر نہیں رہیں گی تو پھر واقعی چلنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ کہ نفس و شیطان ہے ماحول ہے معاشرہ ہے بے حیائی کا طوفان ہے تمام شہر میں نے ہے کہ نظر اٹھانا ہی سب سے بڑی خرابی ہے نظر اٹھانا ہی سب سے بڑی خرابی ہے کہ سارے شہر میں طوفان بےحجابی ہے کہ سارے شہر میں طوفان بےحجابی ہے اسی لیے فرمایا نتی بلی عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے فرمایا عمل کا کا اپنی زبان کو قابو میں رکھو لیکن یہ مردوں کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ عمومی ارشاد ہے اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو بل یس بھائی اور اپنے گھر کو اپنے لیے وسیع کر لو کیا مطلب ایک ہزار کا بنگلہ خریدو گھر کو وسیع کر لو مطلب دو کمرے کا بھی گھر ہے تو بلا وجہ اس میں سے نہ نکلو کیا ذرا چلتے ہیں فلاں کیا جاتے ہیں ایسے جاتے, جاتے ہیں ویسے جاتے ہیں یا تو جانے کا مقصود کوئی دین کا معاملہ ہو یا سیکھنا ہو یا سکھانا ہو یا کبھی کبھی تبعی خوشی کے لیے بھی آدمی جا سکتا ہے لیکن اپنی خوشی کو اور اسی گھومنے پھرنے کو اور کھانے پینے کو حضرت والا نے بڑی آہ کے ساتھ فرمایا کہ آ اس کو اس کو مقتب حیات نہ بناؤ کباب مرچوں والے کباب کو اور ٹھنڈے پانی کو ٹھنڈے پانی کو حضرت نے فرمایا اگرچہ ٹھنڈا پانی پینا سنت ہے حضرت میر صاحب کے طرف اتفاق فرما کے فرمان گئے ہمارے بازے لوگ ہیں جو ٹھنڈا پانی پانی میں برف نہیں ڈالتے بلکہ برف میں پانی ملا کے پیتے ملا کے برف میں ساقی سراہیے میلا جگر کی پیاس بجے جس سے جلد وہ شہلا تو پھر حضرت نے لیکن یہ بھی فرمایا اسی بیان میں حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے کیوں کہ پانی پینا سنت ہے صاحب اکرام دور سے جا کے حدور اکرم صلی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک کنواں خاص اس میں پانی ٹھنڈا ہوتا تھا وہاں سے ٹھنڈا پانی لے کے آتے پتا چلا ٹھنڈا پانی پینا سنت ہے اسی لیے حضرت حاجی عمدہ مہاجر مکی رحم اللہ تعالی نے اپنے خلیفہ خاص حضرت حکیم الامت رحم اللہ تعالی نے فرمایا کہ مولانا اشرف علی پانی جب پیو تو پانی ٹھنڈا پیا کرو لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت کا کہ چاہے نزلہ ہے زکام ہے یا جیسی بھی حالت ہے الرجی ہے اور پانی ٹھنڈا پینا کوئی فرض واجب ہے یا اگر طبیعت اچھی ہے اور طبیعت کو معافی کھاتا ہے تو پانی ٹھنڈا پینے سے الحمد للہ دل پہ نکلتا ہے لیکن اللہ نے پھر فرمایا کہ یہ سب ضرورت حیات میں سے ہے مقاطۂ حیات میں سے نہیں نعمتیں ضرور کھاؤ لیکن نعمت دینے والوں کو والے کو مقصد بناؤ یوریدون صحاب اکرام کی سب سے بڑی صحابۂ اکرام کی جو سب سے بڑی بات اللہ تعالی نے فرمائی وہ یہ کہ ہر وقت ہر آن ہر لحظہ جو مجھے اپنی مراد رکھتے ہیں یوریدون اوجہ ہر وقت مجھے چاہتے ہیں کہ ہر کام میں دیکھتے ہیں کہ میں راضی ہو جاؤں اور بعض دفعہ ایسے حالات بھی ان کے ساتھ آتے ہیں کہ بز زل الزلن شدیدا کہ ان کے کلیجے حلق کو آتے ہیں منہ کو آتے ہیں کوئی عاشق مزاج اپنی نظر کو جب بچاتا ہے تو آرے دل پہ چلتے ہیں کلیجا منہ کو آتا ہے تابع اکرام کے دور میں یہ مجاہدہ اتنا نہیں تھا لیکن ایمان لانا ہی سب سے بڑا مجاہدہ تھا ایمان لانا ہی کتنا بڑا مجاہدہ تھا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنا اپنے تمام خواہشات کو آگے پیچھے کرنا دس دس بیویاں تھیں فرمایات اسلام نے چار کی اجازت دی ہے چھ کو فارق کر دیا قورن جا کے جتنے غیر شرعی کام تھے شراب کی ممانعت ہوئی تمام مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہ رہی تھی صاو اکرام نے اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر کے دکھا دیا اس لیے آخرت اسی لیے آخر زمانے تک قیامت تک صاحب اکرام کی محبت پیمانہ ہے محبت کا محب حب رسول کا پیمانہ صحابہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت ہے جو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ گویا کے صحابہ پہ بہتان مانتا ہے کہ ہم زیادہ سمجھے ہیں ہمیں زیادہ لائٹنگ کرنی آتی ہے اور ہم نے زیادہ ادھر چراغ جلائے ادھر چراغ جلائے ہم نے جھنڈے لہرائے بندہ ناشی نے جلائے کب تھے صحابہ نے گفتگو کے چراغ جلائے کب تھے صحابہ نے گفتگو کے چراغ کہ ان کے عشق نے روشن کیے لہو کے چراغ کہ ان کے عشق نے روشن کیے لہو کے چراغ ستر صحابہ ایک دن میں ایک دن میں سو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ جب آپ نہیں رہے افواہ اڑ گئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے احد میں دشمنوں نے یہ افواہ اڑا دی بس صحابی نے کہا کہ اب مجھے تو جنت کی خوشبو احد کے دامن سے آ رہی ہے لہذا جا کے کفار کے جھنڈ میں گھس گئے اور لڑتے رہے حتیہ کے شہید ہو گئے ستر ستر زخم ایک ایک صحابی کے بدن پر گنے گئے لیکن یہی تو چیز ہے اسی لیے خون دینے والے اور خون بہانے والے اور ہوتے ہیں اور حلوہ کھانے والے اور ہوتے ہیں اسی لیے اللہ تعالی نے اپنے راستے کو تھوڑا سا مشکل بنایا کہ اپنے اور بیگانوں میں تمیز ہو جائے ورنہ ہر بیگانہ ہر حوث نہ باشد جا و خندہ ہر ہر اس راستے میں قدم نہیں رکھ کہ بس ہر آدمی کہے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے عشق کرتا ہوں لیکن عشق کا راستہ اسی لئے فرما دیا کہ سنت کی پیروی ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو ترک کرتا ہے وہ اپنے قول میں کازب ہے پرانے کریم سے یہ بات ثابت ہے اب شیخ العدیس نے لکھی یہ بات اسی آیت کے ذیل میں ان تم سب اللہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو آپ کہہ کہ لوگ میری اتباع کرو اتباع کا مطلب کیا ہے بغیر سوچے سمجھے بس پیچھے چلنا ہے لاجک دیکھنے کے ساتھ جو ہے وہ اتباع نہیں کہلاتی اتباع کہلاتی ہے کہ بس جیسا فرما دیا بس ویسا ہم نے کر لیا آمن اور سب دکھنا صحابی سے ایک حدیث شریف آپ نے صحابی کا بال پکڑ کے عدیب شریف فرمائی آج تک محدین اپنے شاگردوں کا بال پکڑ کے وہ ادب شریف فرماتے یہ نہیں پتا کہ اس کا فائدہ کیا ہے یہ سرکار غالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو کیا ہے وہ غیر مفید بظاہر نظر آنے والا عمل بھی ہمارے اکابر کرتے ہیں اور جو نہیں کیا وہ بظاہر کتنا ہی مفید نظر آئے وہ نہیں کرتے جو کتنا ہی بظاہر مفید نظر آئے وہ لیکن سنت سے ثابت نہ ہو آج دکھائیں دین کے خورشید کو غلو کے چراغ دکھائیں دین کے خورشید کو دین کا سورج نکلا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا آفتاب جگمگا رہا ہے لیکن اس کو گلو اور بدعتوں کے چراغ دکھانے سے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اپنا ہی نقصان ہوگا اسی لیے والا نے فرمایا اور یہ شیر بھی کسی اللہ والے کا ہے کہ لوٹ آئے جتنے فردانے گئے لوٹ آئے جتنے فردانے گئے تابا منزل صرف دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فردانے گئے تابا منزل صرف دیوانے گئے اور مستند رستے وہی مانے گئے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر جن سے چل کر تیرے دیوانے گئے یعنی ساب کا راستہ اور اولیاء اللہ کا راستہ عقل مندوں کا راستہ نہیں عقل مندوں سے مراد عقل پرستوں کا راستہ نہیں مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور آہ کو آہ کو نسبت ہے کچھ شاخ سے آہ کو نسبت ہے کچھ شاخ سے آہ نکلی اور پہچانے گئے آہ کو نسبت ہے کچھ شاخ سے آہ نکلی اور پہچانے گئے آہ نکلتی ہے تب اللہ ملتا ہے اللہ میں بھی آ ہے نا فرما اللہ تعالیٰ نے ہماری آہوں کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے کیا حضرت دلیل ہے کہ اللہ اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آہوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے کسی اور معبودہ نے باطلا کا کسی کا نام اللہ کسی نے نہیں رکھا کوئی نمرود کوئی فرون کوئی شداد رام چند جس نے حضرت نے فرمایا سب نام ہیں لیکن کسی کو یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا نام رکھ سکے ذرا اللہ اللہ ہے بندہ ناچیز نے کیا کہ غزے بسر پہ نفس نے جب آہ آہ کی غزے بسر آنکھوں کے جھکانے پر غز بسر کیا چیز ہے آنکھوں کا جھکانا کہاں پہ جھکانا جہاں پہ جھکانا ہوتا ہے وہاں پہ اٹھا دیتے ہیں جہاں پہ اٹھانا ہوتا ہے وہاں جھکا لیتے ہیں۔ شیخ کی محفل میں جو ہے آخے بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور باہر جا کے جو ہے آخیں کھول لیتے ہیں تو غزے بسر پہ نفس نے جب آہ آہ کی فوراً سدائے روح اٹھی واہ واہ کی فوراً سدائے روح اٹھی واہ واہ کی نفس کو تکلیف ہوئی روح کو مزہ آ علاوت ایمانی ملی نا اصل میں نفس کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے لیکن روح کو ایسا مزہ آئے گا اور کچھ دن اس سواری کو سدھانے کی ضرورت ہے اس کی لگام کھینچ کر اس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے اور خود نہیں کر سکتے تو اس گھوڑے کو کسی کے حوالے کر دیں اس گھوڑے کو کسی کے حوالے کر دیں کہ آپ میرے اس سواری کی تربیت کر دیں اور وہی تربیت کر سکتا ہے جو مربی ہو جو مربی ہو اسی لیے چند نیک دوستوں میں اطلاع نہیں ہوتی بلکہ شیخ وہ ہوتا ہے کہ جو نفس شیطان کے قید کو جانتا ہو اور ان کے جالوں سے خود نکلا ہوا ہو ورنہ ایک قیدی دوسرے قیدی کی ضمانت نہیں لے سکتا بتائیے جیل میں کہے کہ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں پانچ لاکھ کی تو تو خود قیدی ہے تو کون ہوتا ہے جس ضمانت لینے والا ضمانت لینے والا تو باہر سے آتا ہے تو نفس کا علاج وہ کرے گا جو نفس کی قید سے آزاد ہے جو نفس کی قید سے آزاد ہے وہ نفس کا علاج کرے گا لیکن آج یہ ہے کہ آج ہم نفس کو نفس ہمارا پھول کے کپا بنا ہوا ہے نفس کے گھوڑے کو ہم خوب کھلا رہے ہیں ہاں یہ بھی کر لو ارے بھائی یہ تو اتنی سختی نہیں ہے دین میں اتنی سختی نہیں ہے تو اتنی نرمی بھی نہیں ہے جیسے میں ہم نے نرمی کر رکھی ہے دونوں کے درمیان میں اور سختی اگر نفس سے ہم کریں گے کچھ دنوں میں نفس جو ہے آدھی ہو جائے گا ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نفس اصل میں لذات کا خوگر ہے اس کو اصل میں اس میں لذت ملتی ہے نامحرموں کو دیکھنے میں ٹی وی وی سی آر کے چکروں میں دوست احباب میں ادھر جانا ادھر جانے میں لذت ملتی ہے اگر اسی کو ہم خوگر بنائیں اور تھوڑی دن تربیت کر کے اس کو اللہ والوں کی صحبتوں کا خوگر بنائیں پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ دوڑے چلے آ رہے ہیں بے چین ہیں کہ کس طرح ہم اپنے شیخ کے پاس حاضر ہو جائیں یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے دل میں یہ آگ لگی ہو کہ وہ کیا وجہ ہے کہ ان کو صحبتوں میں اتنا مزہ آتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اتنا مزہ آتا ہے پھر جب نف کو ذکر اللہ میں صحبت اہل اللہ میں قرآن کریم کی تلاوت میں مزہ آنے لگے گا پھر کیوں یہ ادھر ادھر کے بلا وجہ کے مزے لے گا پھر اس کو اسی <تصفح> میں اسی میں مزہ آئے گا اللہ والوں کو اسی میں مزہ آتا ہے تو سمجھتے ہیں گناہوں میں مزہ ہے اس شاخ کا ارشاد ہے آہوں میں مزہ ہے اس کا ارشاد ہے آہو میں مزہ ہے آہو نالے میں جو مزہ ہے وہ گندے نالوں میں نہیں ہے آہو نالے میں جو مزہ ہے وہ گندے نالوں میں نہیں ہے میں نے میر صاحب کو خاطب کر کے میر صاحب یہ مطلب ایسی سنا رہا مقصود ہے کہ وہ موٹا اس لیے ڈرتا بہت ہے اور میں نے باقاعدہ خطاب کیا میر صاحب یہاں سے میر صاحب وہ موٹا اس لیے اچھے اچھے موٹے تجرے میر صاحب کے سامنے جو ہے وہ کچھ پیچاب کھاتے ہیں تاپ نہیں لاتے بات کرنے کی میں نے ارد کیا کہ وہ موٹا اس لیے ڈرتا بہت ہے کہ غصہ آپ کا پتلا بہت ہے وہ موٹا اس لیے ڈرتا بہت ہے کہ غصہ آپ کا پتلا بہت ہے اور کہا بنی نے کہا بنیے نے مر جانا ہے بہتر کہ زندہ رہنے میں خرچہ بہت ہے <laughs> آگے جا کے بندے نے الحمد للہ کہ زندہ رہنے میں خرچہ بہت ہے اور مریضے بدنگاہی کی دوا کیا مریضے بدنگاہی کی دوا کیا علاج اس کے لیے جوتا بہت ہے مریض بدنگاہی کی دوا کیا علاج اس کے لیے جوتا بہتوں پہ جب جوتے لگتے ہیں پھر ان کو نانی یاد آتی ہے پھر وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا ہے اس کی کوئی وجہ ہے بیناگے مندے نے کہا کہ علاج بدنگاہی کی دوا کیا بد مریضے بدنگاہی کی دوا کیا علاج اس کے لیے جوتا بہت ہے اور تمہاری آہ بہ جائے گی اس میں بتوں کے پاس ایک نالہ بہت ہے آہو نالے جو ہے آہو نالوں میں مزہ ہے اور گندے نالوں میں مزہ نہیں ہے بلکہ مزی ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے یہاں تک کہ آدمی ناپاک ہو جاتا ہے اور ان سب چیزوں میں جو ہے لذت ظاہری لذت ہے حضرت نے فرمایا کہ کیسی کہ جیسے خارش کے مریض کو لذت آتی ہے لیکن وہ دو چار منٹ کی لذت ہے پھر جب کھال پھٹتی ہے پھر پتہ چلتا ہے پھر نانی یاد آتی ہے دو مریض تھے اور دونوں نے سوچا کہ ہم علاج کرائے لیکن ایک ہمت کا پختہ تھا ہمت کرنے سے کام بنتا ہے طاقت میں تصاہل ہے جو ہمت کی کمی ہے وقت ادھر آ جائیں ماشاء بہت دل... بہت عرصے پہلے کے چلے ہوئے ہیں طاقت میں تساہل ہے طاقت میں, ہے میں کہتے ہیں عبادت کو تساہل کہتے ہیں سستی کو. کہیں گے سمجھ میں تو میں طاقت میں تصاہل ہے جو ہمت کی کمی ہے طاقت میں تساہل ہے جو ہمت کی کمی ہے اللہ تعالی سے محبت کی کمی ہے آشا. یہی محبت بڑھانے سے پھر سارے کام خود بخود آسانی سے ہوتے ہیں از محبت تلخہ شیریں شود محبت بہت سی تلخیوں کو میٹھا بنا دیتی از محبت شیر مونچھے می شود شیر محبت جو ہے شیر کو چوہا بنا دیتی ہے غلام بنا دیتی ہے بڑے بڑے تگڑے تگڑے مرد جو ہیں وہ اسی لیے بیویوں کے سامنے جو ہے وہ بہت سے ان کو دشوار ہوتا ہے اہلیہ کے چکر میں جو ہے وہ اس کی محبت میں ایسے گرفتار ہوتے ہیں تو آج محبت شیر مشے میشبت اسی لیے نور اللہ قدم نے فرمایا کہ مردوں کو خدا نے شیر بنایا ہے اور شیروں کو طاقت سے زیر نہیں کیا جا سکتا کتنے کیسے آسمانی جملے مردوں کو خدا تعالیٰ نے شیر بنایا ہے شیروں کو طاقت سے زیر نہیں کیا جا سکتا خوشامد سے زیر کیا جا سکتا بادشاہ سلامت بس آپ ہی تو ہیں اور کون ہے؟ آب آب آب آب آب ہیں آپ آپ آپ آپ ہیں آپ سب کچھ ہیں پھر دیکھیے کہ شوہر کیسا مہربان ہوتا ہے لیکن اگر جو ہے وہ طاقت سے اس کو زیر کرنا چاہے پھر زیر نہیں ہوگا بلکہ بات خراب ہوگی تو محفوظ کر رہا تھا کہ نے مثال دی گناہ کی لذت کی کہ دو مریض تھے انہوں نے سوچا علاج کرائے لیکن حکیم صاحب نے فرمایا کہ دونوں خارشی مریض تھے ایک کا خطرناک قسم کی خارش تو حکیم صاحب نے کہا کہ علاج تو ہو جائے گا لیکن بہت سخت کڑوی دوا ہے چرایتا اس کی کوئی ہلکی سی شکل ہے جو صافی ہے جس سے بچے دور بھاگتے ہیں صافی جو ہے ہلکی سی کڑواہٹ اس میں ہے زیادہ دیر نہیں ہے لیکن چرایتا پینے سے بہت دیر تک منہ میں کڑواہٹ رہتی ہے پہلے زمانے میں ہوتا تھا تو حکیم صاحب نے چرائےتا تجویز کیا ایک نے ہمت کی اور تھوڑی دیر منہ کو تکلیف ہوئی اور اس میں بستی لیا تھوڑی دیر میں وہ تکلیف غائب ہو گئی اور اس کے بعد اب راحت شروع ہو گئی اب وہ خون میں صاف صفائی ہونے لگی صافی اسی لیے نام رکھا ہے کہ خون کو صاف کرتی ہے کیا خون میں صفائی ہونے لگی اور اس کے بعد وہ صبح تک اس کے خارج بھی ختم ہو گئی آہستہ آہستہ وہ خارج کا مریض بھی صحیح ہو گیا لیکن دوسرے نے کہا نہیں بھائی یہ تو بہت کڑوی دوا ہے یہ کھانا تو بہت مشکل ہے مجھے تو اس کے مقابلے میں کھجانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے اوہ ایسا مزہ آ رہا ہے کھجانے میں جیسے میری شادی ہو رہی ہے فرمایا کہ جیسے میری شادی ہو رہی ہے اور بہت دور تک شام آنے لگے بڑی دیر سے خواب شادی میں گم ہوں بڑی دور تک شام آنے لگے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں دلہا بنا ہوا ہوں اور دلہن بھی میرے قریب ہے اور میری شادی ہو رہی ہے لیکن جب کھجا خجا کے اس کو کھاد اس کی پھٹ گئی تو رات کے جب تاخیر ہو گئی اور جب اس کھال میں سے خون بہنے لگا اب کیا کہتا ہے صبح کو کہ اب تو لگتا ہے کہ سارے شام یعنی اجڑ گئے دلہن مر گئی اور اب تو لگتا لگو مجھے موت نظر آ رہی ہے حضرت والا فرمایا کہ تھوڑی دیر کی لذت اور ہمیشہ کی کلفت اس نے تھوڑی دیر کا مجاہدہ کہا چرایتا پی لیا تھوڑی دیر مشقت تو ہی لیکن اس کے بعد اس کی خارش صحیح ہو گئی گنا کی مثال بھی ایسی ہے ذرا سی دیر کی لذت حاصل ہوتی ہے لیکن دائمی فرمایا لذت اور دائمی ذلت آرزی عارضی لذت لذت کو الٹنے ذلت بن جائے گا عارضی لذت عارضی لذت کی خاطر دائمی ذلت اختیار نہ کرے فرمایا کہ خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن خواب ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن یقین نہ ہے تو جا کے دیکھ لیں بعض ایسے بدبخت ہیں کہ ان کی آخری خواہش کیا تھی ایک مشہور کافر عورت تھی اس کو اس کی خبر پہ جانے کی خواہش تھی ولی اللہ کے قبر پہ ظالم جاتا تو کچھ پاوی جاتا یا جا قبر میں دیکھو قبر میں خواب چھانی مگر کیا ملی خبر میں خواب چھانی مگر کیا ملی نہ تو مجنو ملا نہ تو لا ملی ہاں مگر اہل دل ایسے خوشبخت ہیں ہاں مگر اہل دل کیسا آب اظہر سے لکھے جانے والا شعر ہے یہ صرف الفاظ نہیں ہے اس کے اندر معانی کے سمندر پوشیدہ ہیں ہاں مگر اہل دل ایسے خوشبخت ہیں جن سے اکثر مجھے راہ مولا ملی ہاں مگر اہل دل ایسے خوشبخت ہیں جن سے اکثر مجھے راہ مولا ملی تو فرمایا خاص ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن ان کی دسمبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ ان کی از عارضی ڈسمبر کی خاطر راہِ پیغمبر نہ چھوڑ لاہور میں ہم حضرت کے ساتھ ستاسی کی بات ہے حضرت والا نے وہی شیر کہا تھا پھر حضرت کے ساتھ ہم بار بار سنتے رہے کہ میں نے شیر کہا ہے کہ میر یہ میر ضروری کہ میر صاحب کے لیے ہو. بہت سی جگہوں پہ حضرت والا نے استعمال کیا کہ میر مت مرنا کسی گلفام پر تو یہ کوئی حضرت میں ایک, ایک میرا کردار ہے میں اس کو نصیحت کرتا ہوں ضرور تھوڑی مت کرے تحقیر کوئی میر کی رابطہ رکھتے ہیں اب اللہ سے خوب رویوں سے ملا کرتے تھے میر اب ملا کرتے ہیں اہل اللہ سے خوب رویوں سے ملا کرتے تھے میر اب ملا کرتے ہیں اہل اللہ سے مت کرے تحقیر کوئی میر کی رابطہ رکھتے ہیں اب اللہ سے رابطہ رکھتے ہیں اب اللہ سے فرمایا میر مارے گئے ڈسمبر سے میر مارے گئے ڈسمبر سے ورنہ مٹی کی حقیقت کیا تھی ظاہری رنگ و روغن ہے اور کیا ہے ظاہری رنگ و روغن. اب بھی باقی ہے بچپنا صاحب فرماتے ہیں. اب بھی باقی ہے بچپنا طاہب ہر کھلونے پہ ہم مچلتے ہیں اب بھی باقی ہے بچپنا طاہب ہر کھلونے پہ ہم مچلتے ہیں تو یہ بچپنے کی دلیل ہے کھلونے پہ مچلنا بچپنے کی دلیل ہے معلوم فرماتے ہیں. کہ بچے جو ہے وہ میں अम्मा जो है वो रोटी बना रही होती है वो आटा ले लेते हैं और कोई चिड़िया बनाता है कोई कोई गाय बनाता है कोई हाथी बनाता है कोई ऊँट बनाता है जल्दी आ जाए डॉक्टर साहब بچے جو ہیں لڑتے ہیں آپس میں آٹے کے ساتھ کہ آٹا لے کے کوئی چڑیا بناتا ہے کوئی اونٹ بناتا ہے کون فرماتے ہیں از خمیر شیر اشتر می پجند کو دکان از ہر سے او کف میزن از خمیرے شیر اشترجند کو دکان از ہر سے او کف نیزن ہاتھ ملتے ہو ہو کاش کے مجھے اونٹ مل جاتا مجھے چھوٹی سی چڑیا ملی ہے مجھے اونٹ مل جاتا کیا خیال ہے بہت عقل بچے از خمیرے شیر اشتر می پجند کہ آگے فرماتے مورومی فرماتے ہیں کہ وہ آپس میں کپ زنند ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور ہاتھ ملتے ہیں پھر آگے فرماتے ہیں کہ ای کباب ای شبابو ای شکر خا کے رنگی نقصو نقشی ہے پتر یہ شراب یہ کباب یہ ظاہری رنگ و رونق یہ مٹی کی چیزیں ہیں میرے بھائی یہ حاصل نہیں ہے انسان کا یہ انسان کے مقاصد حیات میں سے نہیں ہے بلکہ ضرورت حیات میں سے ہے کبابوں ہی شبابوں ہی شکر آدمی کباب میں کوئی لذت تلاش کرتا ہے کوئی شباب میں لذت تلاش کرتا ہے کوئی مٹھاس میں لذت تلاش کرتا ہے لیکن ان سب لذات کو اگر جمع کیا جائے تو وہ لذت کہاں ملے گی تعالیٰ نے فرمایا وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے وہ شاہے دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے ایسا میں جان بوجھ کے میں نے بڑھ کے کا دل ذکر کیا ہے کیونکہ کل لہو کفو کوئی ذات کا ہمسر اور اس کے برابر نہیں برابر. ہر وہ ذات ہر چیز سے اعلیٰ ہے کوئی اس کی لفظت کو نہیں پا سکتا جب اس کی ذات کا کوئی ہمسر نہیں ہے تو اس کی اختیفات کا کوئی ہمسر کیسے ہو سکتا ہے اس کی لذات کا کوئی ہمسر کیسے ہو سکتا ہے قورمہ بریانی اور شربت اور روحزاگر تمام لذتوں کا اگر کوئی کیسول ہے تو وہ کیا ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عشقوں کا مینا اور جام ہے نام لیتے ہی نشا سا چھا گیا ذکر میں تاثیر دورے جام ہے یہ علامہ ندی کا شعر ہے نام لیتے ہی نشا سا چھا گیا یا سامنے کے تعلق کے بعد یہ دیئے نام لیتے ہی نشا سا چھا گیا ذکر میں تاثیر دورے جام ہے اور وعدہ آنے کا شب آخر میں تھا صبح ہی سے انتظار شام میں اس زیارت کو اثر جلوہ دکھانے ہر شب کو وہ آتے ہیں لبے وام سنا ہے وہی آخر میں تھا صبح ہی سے انتظار شام ہے اللہ والے اس لیے رات کو کا انتظار کرتے ہیں کہ خلوتوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے اس لیے اللہ والے رات کو محبوب رکھتے ہیں عالم ہے کہ بے لاب پڑا سوتا ہے اے دوست مگر رات کے سناٹے میں لے لے کے تیرا نام کوئی روتا ہے تو اپنے ظاہر کو بنائیں اپنے باطن کو بنائیں اور یہ بنانے کا تیرے آسان طریقہ کیا ہے کسی بنے بنائے کی صحبت اختیار کرے تھانوی نبر اللہ عمر قدل کا سری ملکوز یعنی ایک راوی ہے درمیان میں بتائیے حکیم الامت کا اس دل... سے ایک راوی ہونا کتنا مشکل کام ہے حکیم الامت کی زبان اور ہمارے کان کے درمیان میرے کان کے درمیان اور حضرت عالیہ کے اور بھی احباب تھے وہاں پہ جب نواب قیصر صاحب جن کی عمر نائنٹی سے متجاوز ہے ابو نائنٹی نبے سے متجاوز اور ابو نائنٹی اب کہیں آدھا انگلش آدھا اردو نائنٹی سے متجاوز نہیں بلکہ ابو نائنٹی یا متجاوز نبے سے متجاوز اور ماشاءاللہ اپنے خود چلتے پھرتے ہیں ماشاءاللہ کیونکہ نواب ہیں یہاں سے فرمایا کہ جو لوگ ہندوستان میں نواب تھے وہ پاکستان آ کے نو آب ہو گئے اب ان میں پانی نہیں رہا وہ نوابی کہاں رہے تو بہرحال وہ تشریف لائے تھے فرمانے لگے کہ تھان کے محفل میں ایک عالم نے اجازت لے کر سوال کیا کہ حضرت تقدیر کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھنا ہے میں نے اس کے بارے میں بہت تحقیقات اور تدقیقات کی ہیں باریکیوں میں گیا ہوں لیکن مجھے مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا حضرت تھانوی حکیم الامت تھے فوراً مسئلے کو سلجھا دیا فرمایا یہ ہے اس کا حل پھر فرمایا کہ دیکھیے مولانا یہ تحقیقات اور تدقیقات تحقیقات اور تدقیقات بروز میشر کچھ کام نہیں آئیں گی وہاں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کام آئے گی وہاں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کام آئے گی نواب تیسر صاحب نے فرمایا میرے کانوں میں ابھی تک وہ الفاظ گونج رہے ہیں فرمایا کہ محفل میں تمام مجمع ساکت ہوتا تھا خواجہ صاحب ناطق ہوتے تھے تمام مجمع ساکت خاموش کسی کو بولنے کی اجازت نہیں تھی ورنہ ایسی جانچ پڑتی تھی طبیعت بری ہو تھی کیا میں ہوا کہ بڑے بلا ہو یا بولنے لگے اجازت نہیں شیخ کی محسن میں بولنے کے آداب ہوتے ہیں تو خواجہ صاحب کو اجازت تھی کیونکہ خواجہ صاحب شیخ کے مزاج سے واقف تھے ڈپٹی کلکٹر سے اس لیے نہیں ڈپٹی کلکٹر کو بھی ایسی جھاڑیں پڑی ہیں کہ پھر دوسروں کی دھاڑیں نکل جاتی ہیں اس میں لہٰذا خواجہ صاحب کو بولنے کی اجازت تھی خواجہ صاحب نے پوچھا کہ گزر آپ نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کام آئے گی تو ذرا یہ بھی فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی کیسے اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی کیسے ملمت رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو چکی ہے ان کی جوتیوں میں پڑ جاؤ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو چکی ہے ان کی جوتیوں میں پڑ جاؤ جب موقع مل گیا چل... مل گیا چلے گئے اس طرح اللہ تعالیٰ نہیں ملا کرتا میرے بھائی اللہ اللہ تعالیٰ کا سودا بہت مہنگا سودا ہے کچھ قربانی پیش کرنی پڑتی ہے کچھ آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے کچھ خواہشات کو دوانا پڑتا ہے کچھ ہمت بھی کرنی پڑتی ہے کلی ایک صاحب آئے باہر تک آ جاتا ہوں گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتا ہوں بس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کوئی کام پڑ جاتا ہے آ نہیں پاتا ہوں کبھی آ بھی جاتا ہوں تو خانقاہ سے پھر اندر آنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ حضرت کے والا کے پاس کیسے جاؤں حضر یہ سب شیطان کے وساوس ہیں سب کو چھوڑ کے اور ہمارے پاس آ جائے کرو سب کو چھوڑ کے ہمارے پاس آ جائے کرو حضر جس سے محبت ہوتی ہے اس کے راستے میں آدمی نہ گھبراتا ہے نہ شرماتا ہے دو جوتے لگا لیں گے شیخ فرمائیں گے چلو ابھی باہر جاؤ تو باہر چلے جائیں گے ان کی محبت میں اندر گئے تو انہوں نے باہر نکالا تو باہر بیٹھنے میں ہی مزہ ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ ملے گا یہ نہ سوچیں کہ ہمیں تو اندر جانے کو موقع نہیں مل رہا ہے موقع جب تک نہیں ملے گا اللہ پھر بھی ملتا رہے گا اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ کس نیت سے آیا ہے بنی اسرائیل میں اب تمہیں آخری باتیں عرض کر رہا ہوں بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا تحت پڑا ہوا تھا بنی اسرائیل میں اور وہ وہاں سے گزر رہا تھا نے دیکھا کہ پہاڑ ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ پیلے پہاڑ, پہاڑ اس نے سوچا صرف اپنے دل میں کہ اگر یہ پہاڑ غلے کے ہو جاتے تو جو فلاں علاقے میں قید پڑا ہوا ہے میں سب کا سب وہاں پہنچا دیتا اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی پر رہی نازل فرمائی کہ آپ اپنے ات امتی کو خوشخبری دے دیں کہ ہم نے اتنا ثواب تمہارے خاتے میں لکھ دیا کہ ایسا ہوتا تو میں ایسا کرتا اللہ تعالیٰ نے پھر ہم تو موجود ہیں جو نہیں اس کو موقع مل رہا ہے وہ تو ایسا کر چکا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو میں کا محروم بھی محروم نہیں ہے مستی کے لیے بوئے میں تند ہے کافی مستی کے لیے بوئے میں تند ہے کافی میں کھانے کا محروم بھی محروم نہیں ہوں اور انشاءاللہ بہت دیر نہیں لگے گی حیرت والا کی نوازشات تو ایسی ہیں کہ ہر و عام پر ہیں حضرت والا خود پوچھتے ہیں اس حالت میں بھی اس بیماری میں بھی لیکن بات وہی ہے شیخ پینے کا ارادہ تو کرے اور پوتر سے مگا لی جائے گی لیکن ہماری سستی ایسی ہے کہ جو عالمی رینکنگ میں نمبر ون آنے کے لیے بھی کافی ہے عالمی رینکنگ میں اگر کوئی مقابلہ ہو تو شاید ہمیں اول نمبر ملے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اول نمبر حاصل جیسے ہمارے فیروز بھائی کہتے ہیں کہ دو لڑکی ہو حضرت والا में ہی محفوظ ہے اصل میں یہ کہ دو لڑکیاں ہوں اور اب مما کہ بیٹا کس سے شادی کرو گے ایک تو بہت خوبصورت ہے لیکن ایک ذرا کچھ کچھ خوبصورت ہے پچاس فیصد ہے ایک نبے پچانوے فیصد ہے کس سے شادی کرو گے تو <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> اس میں یعنی کہ فوراً آدمی جو ہے اول نمبر چاہتا ہے اللہ فرمایا کہ اپنے چہرے کو بھی سنت کے مطابق اول نمبر پہ ڈالو مونچھوں کو باریک کرو داڑیوں کو بڑھاؤ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھے کٹاؤ جو آتا یہی فرماتے ہیں اور ہر آدمی یعنی سو میں نہیں دو سو میں سے ایک سو نن، ننانوے نن یہ ارادہ کر کے جاتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نے فرما دیا کسی کو عربت نے کٹے گی اور مونچے کٹ جائیں گی اور داڑھی نہیں کٹیں گی باغوں کا وہیں پہ موچوں کا موچوں کو دبا کر دیا جاتا ہے اچھی سندھ سے آئے سندھ والوں کی مونچے کیسی اب ان کے تو موچ کے بغیر ان کا ان کے جینے کا تصور نہیں ہے گویا کہ. لیکن تعالیٰ نے فرمایا وہ گئے اور جا کے بالکل مونچے صاف کر کے آ گئے یہ اختیار میں ہے گاڑی نکالنا اختیار میں نہیں ہے وہ بعد میں خود بخود آ جائے گی جب ایک کام کر لیا دوسرا کام بھی آدمی کر لے گا لہٰذا اول نمبر بننے کی ہم فکر کریں اللہ تعالیٰ کا راستہ محدود اور محدود نہیں ہے یاد رکھیے گا اس زمانے میں بھی اگر آدمی اپنی خواہشات کو دبائے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں بڑھنے کا ارادہ کرے اولیاء صدیقین کی صحبتوں کو اختیار کرے تو اس زمانے میں بھی اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے کوئی مشکل نہیں صرف اتنی سی مشکل ہے کہ اپنے نفس کو تھوڑا سا رام کرنا پڑے گا حرام کاموں سے روکنے کے لیے اس کو رام کرنا پڑے گا اور اس کو جو ہے تھوڑی سی غذا اللہ والوں کی اچھی غذا دیں نیمول بدل کے کو دیکھ کے توبہ کرے گا میر اللہ والوں کی صحبتوں کی غذا دیں پھر دیکھیں کہ اس کو جب اس کی لذت آئے گی ذکر و تلاوت کی لذت آئے گی پھر وہ ان چکروں کے مزے بھول جائے گا ان بے پردگی کی تباہ کاریاں کتنی خوبصورت بھی ہے اور ماشاءاللہ بڑے عجیب مضامین ہیں اس میں آج سنانے کا ارادہ تھا لیکن انشاءاللہ آئندہ صحیح اس کو لیکن لینے اپنے گھر والوں کے لیے یہاں نہیں ملے گی خانقاہ میں ملے گی اس کے لیے خانقاہ جانا پڑے گا خانقاہ میں مفت اور خطب خانے سے قیمت کے ساتھ اور سی زمانہ جیسا دوالہ کو یہ درد ہے کہ دوالہ کا درد بہت پہلے سے دعا, دعا فرما کی اللہ ہمارے درد کو ساری دنیا میں عام فرما دیجیے اور اور نظمن اور تمام دنیا کی زبانوں میں اٹھائیس زبانوں میں حضرت والا کی کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں اور بھی لوگ کر رہے ہیں مستقل سندھی زبان میں موریسس میں وہاں پہ فرنچ زبان میں انگریزی بنگلہ دیشی تو بہت پہلے ہو چکے لہذا ہمیں بھی قدر کرنی چاہیے کراچی میں سمندر ہے اسی لیے سمندر کی قدر نہیں ہے پنجاب والے آ کے سب سے پہلے سمندر پہ جاتے ہیں کیونکہ کراچی میں ہے نا حیدرآباد والے بھی کوشش کرتے ہیں کہ چلے جائیں دیکھ لیں سمندر کیسا ہوتا ہے کیونکہ جہاں پہ نہیں ہے وہاں قدر ہوتی ہے جہاں پہ ہے وہاں پہ ہمارے اندر نا قدری ہے لہذا میں اپنے احباب سے بھی اسی لیے بار بار عرض کرتا ہوں کہ جو موقع ملے اس کو غنیمت جانے جیسے بندہ ناطذ نے عرض کیا ہے حضرت کی خانخواہ کے بارے میں کہ ایک لمحے میں صدیوں کی عبادت ہے یہاں پر ایک لمحے میں صدیوں کی عبادت ہے یہاں پر جو وقت گزر جائے غنیمت ہے یہاں پر. ادھر بیٹھ جانا ادھر بیٹھ جانا ٹائم تو وقت تو ضائع ہوگا لیکن اگر تھوڑی سی قربانی دیکھے ہم ایک اولیاء صدیقین کے مقام حضرت والا کے کیا مقام ہے کتنے لوگوں نے خواب میں دیکھا ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے شیخ کو کتب ابدار نہیں بلکہ غوث کے اعلیٰ مقام پہ فائد فرمایا قطب ابدار نہیں بلکہ غوث غوث پورے زمانے میں ایک ہوتا ہے غص کے بھی اعلیٰ مقام پہ فائد فرمایا کہ یعنی پچھلے اغواز پر بھی اللہ تعالیٰ نے اور درد کامل بھی تو ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فتجاوز الحمد تعلم یا <لَكَرًا> اللہ مارے تمام پچھلے گناہوں کو محب فرما دیجئے. آئندہ تمام گناہوں سے بچنا ہم سب پر آسان فرما دیجیے نے تحریک کو پہنچا دیجیے ہمت مردانہ اور شیرانہ کا فرما دیجیے یا اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی مہربانی ہم سب پر فرما دیجیے جملہ بیماروں کو صحتیاب فرما دیجیے خاص کر ہمارے عامر ارے تعالیٰ کے خلیفہ مزاج ہیں یا اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما دیجئے یا اللہ پورے گھرانے والوں کو صحت و عافیت عطا فرما دیجئے یا اللہ اس دین کی محفل کی برکتیں نازل فرما دیجئے یا اللہ غیب سے عنایات فرما دیجئے جملہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے جو تنگست ہیں ان کو خوب فراقی نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہمارے تعالیٰ کو مکمل سے یادی نصیب فرما دیجیے یا اللہ جیسے بیماری اچانک آئی تھی صحت بھی اچانک عطا فرما دیجیے اور ہماری آنکھوں کو حضرت والا کی صحت سے ٹھنڈی فرما دیجیے ہمارے تقویٰ حضرت والا کی آنکھیں ٹھنڈی فرما دیجیے یا اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں یا اللہ جس سے آپ کی اولیاء خوش ہو جائیں اور آپ خوش ہو جائیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں یا اللہ ایسے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے اور بنا تقبل منا ان کا سمیم العلیم قطع علینہ ان نق التواب الرحیم یا اللہ ہمارے میر صاحب بھی بیمار ہیں ان کو بھی صحت یابی رسیب فرما دیجئے جملہ بیماروں کو صحتیابی نصیب فرما دیجئے جس کے دل میں جو جائز حاجات ہیں غیر کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے، تصول اللہ تعالی علی خیر محمد دیجیے